نبی تو جب مسلمہ کذاب کی طرف یہ صحابہ کرام علی مردوان اس پورے لشکر کو پورے قافلے کو لے کر گئے تو اس جنگ کے اندر صحابہ کرام علی مردوان میں سے وہ تعداد جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علی وسلم کے اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے جانے بھی قربان کر دیں جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت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 یک کر دیا جائے ایک جگہ جمع کر دیا جائے حضرت اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے نے ان کو بلایا اس میں حضرت قرآن مجید فرقان حمید کو ایک ایک آیات مبارکہ کو یوں جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے اس طریقے سے اس کام کا آغاز ہوتا ہے اور یوں ویر آیات مبارکہ کو لے کر آئے اور ان آیات مبارکہ کو